وإذا لازمته ديون تحيق بماله ورقبته لم يملك الماولى ما في يده فان اعطى عبيده لم طاتقه عند ابي حنيفه رحم الله وقالا رحمهما الله يملك ما في يده مولاشی مسل قیمتی سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر آقا اپنے آبد معذون پر پابندی لگا دے تو اس پابندی کے بعد اب وہ اقرار کرتا ہے بھائی وہ مال جو اس کے قبضے میں ہے اس کے بارے میں تو کیا اس کا اقرار صحیح ہے یا صحیح نہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا اقرار صحیح نہیں بھائی اس کا اقرار صحیح نہیں وجہ یہ کہ آقا نے اس پر پابندی لگا دی اور جب پابندی لگا دی تو اب اس کا اقرار معتبر نہیں کیونکہ اس کے اقرار کے معتبر ہونے کی جو کا جو سبب تھا یعنی اجازت اور ازن وہ ازن اب ختم ہو چکا اب باقی نہیں رہا لہٰذا اس کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں یہ کہے کہ میرا یہ جو مال ہے میں نے زید کا اتنا دینا ہے امر کا اتنا دینا ہے وغیرہ صاحب فرماتے ہیں اس کا اقرار درست نہیں ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا اقرار صحیح ہے بھائی کیوں بھائی اس پر تو پابندی لگ چکی ہے کہتے ہیں اگرچہ پابندی لگی ہے لیکن قبضہ ابھی بھی مال پر اس کا ہے اور اقرار کے صحیح ہونے کے لیے اس کا یہ قبضہ ہی کافی ہے بھائی تو قبضے صرف قبضے کی وجہ سے بھی اب اس کا اقرار صحیح ہو جائے گا بھائی وہ عیدا لذمت بھی مال ہی وار ہی اچھا بھائی اب یہ بتلا رہے ہیں یہاں سے کہ غلام تھا اسے آقا نے تجارت کی اجازت دے دی وہ تجارت میں مصروف ہوا اور تجارت میں اس پر نقصان ہوا وغیرہ اس پر دیون آتے چلے گئے اتنے دیون دو جنہوں نے اس کے مال کا بھی احاطہ کر لیا اور اس کی ذات کا بھی احاطہ کر لیا مثلاً بھائی اس کے پاس مال جو جمع ہوا تھا ایک ڈیڑھ لاکھ کا مال تھا اور اس غلام کی اپنی قیمت فرض کریں تین لاکھ تھی لیکن اس پر اتنے دیون آئے کہ جنہوں نے خاطہ کر لیا اور اس کی ذات کا بھی مال کتنا تھا فرض کرو ایک لاکھ قیمت کتنی ہے غلام کی تین لاکھ کتنا ہوا کل چار لاکھ اور جو اس پر دین ہے وہ چار لاکھ یا چار لاکھ سے بھی زائد تھا تو دیکھو اس دین نے احاطہ کر لیا اس کے مال کا بھی اور اس کی ذات کا بھی بھائی ان دونوں سے بڑھ گیا وہ دین یہ ان کے برابر ہو گیا یا ان سے بڑھ گیا تو یاد رکھیے اب بھائی اس کے پاس جو کچھ ہے آقا غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے آقا اس کا مالک ہوتا ہے لیکن جب اس پر اتنے دیون گئے تو اب جو کچھ اس کے قبضے میں ہے آقا اس کا مالک نہیں آقا اس کے مال میں اجنبیوں کی طرح ہو گیا کیوں کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ اس مال وغیرہ کے ساتھ اب اس کے جو قبضہ ہیں ان کا حق متعلق ہو چکا ہے بھائی اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا ان قبضہوں کا دین ادا کیا جائے گا لہذا اب جو کچھ اس کے قبضے میں ہے اس پر آقا کا کوئی حق نہیں ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے بھائی وہ تو ہی تو مالی ہی و جب اس پر لازم ہو جائیں اتنے ایسے اتنے دے تو بیمالی ہی جس نے احاطہ کر دیا اس کے مال کا بھی اور اس کی ذات کا بھی لم یم لکھل مولا معافی یہ دھی تو مالک نہیں ہوگا آقا جو, وہ جو اس کے قبضے میں ہے فَإن لم اچھا بھائی یہ آبد معذون جس پر دیون آ گئے اتنے دیون جنہوں نے کیا کیا اس کے مال اور اس کی ذات کا احاطہ کر لی اس آبد معذون نے کچھ غلام بھی خریدا تھے بھائی ایک تھا دو تھے یا تین تجارت کے اندر خریدے ہیں بھائی تو یہ لیکن اب دین اس پر اتنا آیا جنہوں نے اس سارے مال کا بھی احاطہ کر دیا اور اس کی ذات کا بھی احاطہ کر دیا. تو اب اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا آقا مالک ہے آقا اس کا مالک نہیں جب آقا مالک نہیں ہے تو اس کے جو غلام ہیں آقا ان کو آزاد کرتا ہے کہتا ہے میری طرف سے تم آزاد ہو تو کیا آقا کے آزاد کرنے سے وہ آزاد ہو جائیں گے امام صاحب فرماتے ہیں بھائی ہم نے ضابطہ بتلا دیا کہ آقا ان کا مالک ہی نہیں جب مالک نہیں ہے تو انہیں آزاد کہاں سے کر سکتا ہے لہذا اس آقا کے آزاد کرنے سے وہ غلام آزاد بھی نہیں ہوں گے بھائی کہتے تو کہتے ہیں فعن آتا اگر آقا نے آزاد کیے اسابد معذون کے غلام آبی جمع ہے آبد کی لم تاطق وہ نہیں ہوں گے اب حنیفت رحیم اللہ امام صاحب کے نزدیک وقالا رحمہم اللہ ما فی رحم اور صاحبین رحیم اللہ فرماتے کیا مالک ہوتا ہے جو کچھ اس کے قبضے میں ہوتا ہے اتنا دو پھر بھی کیا ہوتا ہے اس کے قبضے میں جو ہے اس کا مالک ہوگا مولانا اچھا جب مالک ہے تو پھر اب غلام آزاد کرے گا تو غلام بھی آزاد ہو جائیں گے وَإِذَا بَعَ عَبْدٌ مَازُونٌ مِّنَ الْمَوْلَى شَيَمْ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ اَوْ اَكْثَرَ جَازَ بھئی آقا عبدِ مازون اپنے آقا پر کوئی چیز بیچنا چاہے تو کیا بیچ سکتا ہے کیا اسے کوئی چیز خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے کہتے ہیں بھائی صابد معذون پر اگر دیون ہے تو آقا اس کے مال میں اجنبی کی طرح ہوا اب بے و شیرا آپس میں جائز ہے اور اگر اس پر دیون نہیں ہے اتنے تو پھر اس صورت میں کے پاس تو جو کچھ ہوتا ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے آقا لہذا اس صورت میں پھر ان کے درمیان بیع اور شیرا بھی نہیں ہے کیونکہ بیع اور شیرا تو کس کے ساتھ کی جاتی ہے اجنبی کے ساتھ اور یہاں تو جو آقا جو چیز خرید رہا وہ اپنی ہی غلام سے خرید رہا اور غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے تو آپ کا ہی مالک ہوتا ہے تو اپنی ذات سے کسی چیز کے خریدنے کا کیا مانا یا بیچنے کا کیا مانا لہٰذا وہ بے شراب ہے ہی نہیں بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ گئی جو کہتے ہیں وہ عید آبا لیکن یاد رکھیں آپ معذون ہے اور اس پر دیون آ چکے ہیں یہ آپ معذون اپنے آقا پر کوئی چیز بیچتا ہے تو یہ بیا شیرا کیا ہے ان کی آپس میں جائز تو ہے لیکن غلام اپنے آقا کو جب کوئی چیز بیچے تو مسلے قیمت کے ساتھ تو بیچ سکتا ہے نقصان کے ساتھ نہیں بیچ سکتا مسلم غلام کے پاس ایک گاڑی تھی اب وہ گاڑی اپنے آقا پر بیچنا چاہتا ہے اور اس غلام پر دیون بھی آ چکے ہیں جنہوں نے اس کے مال اور رقبے کا کیا کر لیا ہے احاطہ تو آقا اس کے مال میں کس کی طرح ہو گیا اجنبی کی طرح اب اس کی و شیرہ آقا کے ساتھ جائے اب یہ گاڑی وہ اپنے آقا پر بیچنا چاہے تو کہتے ہیں بیچ سکتا ہے لیکن مسل قیمت کے ساتھ بیچنا پڑے گا بھائی یعنی اس جیسی گاڑی کی جو قیمت ہوتی ہے اسی کے بدلے بیچے گا اس سے کم میں نہیں بیچ سکتا مثلا یہ گاڑی آتی ہے ایک لاکھ کی اس جیسی گاڑی تو یہ گاڑی ہے وہ ایک لاکھ میں تو آقا کو فروخت کر سکتا ہے کم قیمت میں اسی ہزار میں بیچتا ہے ستر ہزار میں بیچتا ہے یا نوے ہزار میں بیچتا ہے یہ جائز نہیں ہے بھائی کیا وجہ ہے کم میں بیچنا کیوں نہیں جائز کہتے ہیں اس لیے کہ اس مال کے ساتھ کس کا حق وابستہ ہو چکا کرتاہوں کا حق وابستہ ہو چکا اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا اس کے دیون کی ادائیگی کی جائے گی لہذا اب اگر وہ کم قیمت پر بیچتا ہے تو بدگمانی کا خدشہ ہے تہمت ہے مولانا تہمت کا خدشہ توہمت ہے مولانا یہاں معلوم ہوا غلام بدنیتی کر رہا ہے بھائی اپنے آقا کو کیا کرنا چاہتا ہے نفع پہنچانا چاہتا ہے اور کسخاہوں کا کیا کرنا چاہتا ہے نقصان کرنا چاہتا ہے پورے میں بیچے گا تو چیز تو ہے بھی ایک لاکھ کی وصول بھی کتنے ہو جائیں گے ایک لاکھ ہوں گے اور اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا دیون کو ادا کیا جائے گا لیکن وہ چیز اب آقا کو اسی ہزار میں بیچتا ہے معلوم وہ اپنے آقا کو نفع پہنچا رہا ہے اور کسخاہوں کو کیا کرنا چاہتا ہے نقصان پہنچانا چاہتا ہے سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ دا با آپ معذون مولا شی ام بی ہی او افسرا جازا اور جب بیچے آپ مازون اپنے آقا پر کوئی چیز بآ کا سلا مین آتا ہے جس پر کوئی چیز بیچی جائے اس پر کیا داخل کرتے ہیں مین بھائی جب بیچے آپ مازون مین المولا اپنے آقا کے پر یا اپنے آقا کے ہاتھ شی ان کوئی چیز بسلی قیمتی ہی اس چیز کے مثل قیمت کے بدلے میں او اکثر یا زیادہ میں زیادہ قیمت کے بدلے جازت تو جائز زیادہ کے ساتھ بیچتا ہے بھائی ایک کی گاڑی سوا لاکھ میں بیچتا ہے تو اس میں تو کر سکا ایسا کر نہ بھائی وہ ان با آبی نقصان جز اور اگر بیچتا ہے نقصان کے ساتھ لم یز تو پھر جائز نہیں وہ ان باحل مولا شی انبی مثل او اوآق اللہ جازل آقا کوئی چیز بیچتا ہے ایسے ہی غلام کے ہاتھ پر بھائی جس پر دو بھئی تو کہتے ہیں آقا نچلے قیمت میں بھی بیچ سکتا ہے اور کم قیمت میں بھی بیچ سکتا ہے ایک لاکھ کی گاڑی ہے ایک لاکھ میں بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے اور ایک لاکھ کی گاڑی ہے پچاس ہزار میں اس کو بیچنا چاہتا ہے تو بیچ سکتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہے کرخاوں کا نفع ہی ہے صورت سمجھ میں آ بھئی؟ لیکن یاد رکھنا جب آقا اپنے اس غلام کے ساتھ دیا کرے تو پہلے مبیا اس کے حوالے نہ کرے بلکہ پہلے مبیا روک لے کہ سمن میرے حوالے کرو غلام سمن اس کے حوالے کر دے پھر مبیا اس کے حوالے کرے بھائی اگر مبیا پہلے حوالے کر دیا تو مفت چلا گیا مبیا اب آقا اس سے سمن وصول نہیں کر سکتا سمن باطل ہوئے اگر پہلے کیا دے دیا آقا نے مبیا کو اپنے باب معذ کے سپرد پہلے کر دیا تو اس صورت میں سمن کیا ہو جائیں گے باطل وجہ یہ کہ مانناقا نے مبیاح پہلے دے دیا تو سمن غلام کے ذمہ دین بنیں گے کیا بنیں گے دین اور یہ غلام کس کا ہے اس کا اپنا تو ہے اور غل آقا کبھی اپنے غلام پر دین کا مستحق نہیں ہوا کرتا دین کا حقدار نہیں ہوتا اپنا ہی غلام ہے اور آقا کا اس پر دین آ جائے ایسا ایسا نہیں ہوتا بھائی تو آقا اپنے ہی غلام پر دین کا حقدار نہیں ہوا کرتا تو یہاں تو اب مبیاو دے چکا ہے تو سمنے تو لازمان کیا بننا ہے دین بننا ہے غلام پر کس کے لیے بننا ہے یہ دین آقا کے لیے اور آقا کا آقا کا بھی اپنے غلام پر دین کا حقدار ہوتا ہے نہیں ہوتا لہذا وہ دین خود ختم ہو جائے گا اور وہ چیز مفت چلی گئی لہٰذا پہلے سمن وصول کر لے تو اگر پہلے نبیا دے دیا ہے تو وہ یا تو اسی طرح مفتی جائے گا یا پھر آقا کیا کر سکتا ہے بے کو توڑ سکتا ہے ختم کر سکتا ہے و ان باہ المولا بمثل انسل بیمس قیمتی اوقلا جازل بے او اور اگر بیچا آقا نے کسی چیز کو بمسل قیمتی وہ ان باحول مولا اگر اس قبل معذون پر بیچی آکا نے کوئی چیز بھی مثل قیمتی مسل قیمت کے بدلے میں او اقلا یا عقل کے بدلے میں جا ازل بے تو بے جائز ہے فَإن قبل قبض سمانی کر دیا وہی اس عبد معذون کے قبل قبض سمانی سمن پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی باطال سمن کیا ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے ان ام سی دتا تو سمانا جازا اور اگر اس مبیائے کو روک لیا اپنے قبضے میں حتائے توفیت سمانا یہاں تک کہ سمن وصول کر لے جازا تو یہ جائز ہے اب ویسا ہی ہو جائے گی بھائی کہ پہلے چیز روک لے سمن لے لے پھر چیز حوالے کرے وہ انتقل آبدل معذون والے ہی فائد کو بھائی یاد رکھو یہ جو آپ معذون پر دیون آ جس نے اس کے مال کا بھی احاطہ کر لیا اور اس کی ذات کا بھی احاطہ کر لیا اب اس کے پاس جو مال ہے اس کے ذریعے دین کی ادائیگی کی جائے گی لیکن اس سے تو دین پورا اترتا ہوتا نہیں ہے پھر اس غلام کو کیا کیا جائے گا دوچا جاتا ہے پھر جب بیچ دیا جائے جو قیمت وصول ہو اس کے ذریعے کیا کی جائے گی بینک کی ادائیگی کی جاتی ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو دیون کے اندر اسی غلام کو بیچا جاتا ہے بھائی سمجھنا یہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کل آپ نے مسئلہ پڑھا تھا بھائی اب یہ جو آپ مازون ہے جس پر دیون ہیں جس کے ساتھ کس کا حق وابستہ ہو چکا کیا آقا اس کو آزاد کرے تو یہ آزاد ہو جائے گا یا آخا اس کو آزاد بھی نہیں کر سکتا کہتے ہیں آقا آزاد کر سکتا ہے کیونکہ بہرحال مالک تو ہے وہ اس کا تو وہ آزاد کرنا چاہے تو بھئی آزاد کرے گا تو کس کا تو نقصان ہوگا کہتے ہیں بھئی آپ وہ جو وہ جو نقصان ہوا کس کی وجہ سے ہوا آقا کی وجہ سے ہوا تو آقا سے اب زمان وصول کیا جائے گا کیا کیا جائے گا اور آقا کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا قصفہوں کا وہ غلام کی قیمت ہاتھ سے نکل گئی پہلے تو اس غلام کو بیچا جاتا اور اس کے بیچنے سے مثلا تین لاکھ روپے وصول ہونے تھے جس کے کی لیے کیا کرنا تھا دین کو ادا کرنا تھا تو اب آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا جس کی قیمت کتنی تھی بس کرو تین لاکھ تو. کتنا نقصان ہوا تین لاکھ کا تو بس آقا بھی اتنے ہی کا ضامین ہوگا اب تین لاکھ کس کے ذمہ آ گئے آخا کے ذمہ آ گئے اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا خرچہ کا بھائی سورج سمجھ میں آ گئے بھائی تو کہتے ہیں وَإن العبد اور اگر آقا آزاد کیا آقا نے آپ دے معذون کو والے ہی اور اس پر دو تھے وائس کازاد کا جائز ہے زامنم اور آقا زامین ہوگا اس کی قیمت کا قرض خواہوں کے لیے بھائی قرضے تو اس سے بھی زیادہ تھے فرض کرو قرض تو پانچ لاکھ تھا آقا کتنے کا زامین ہو گیا غلام کی قیمت کا جو کہ تین لاکھ تھی اب دو لاکھ ہیں اس کا, اس کا کیا کریں کہتے ہیں بھائی اب وہ عبد معذون جو آزاد کر دیا گیا ہے اب آزاد ہو چکا ہے اب باقی کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا سمجھ میں آیا تو باقی کتنے رہ گئے بھائی دو لاکھ رہ گئے اب آپ یہ جو آزاد شدہ ہے اس سے اب مطالبہ کیا جائے گا کہ باقی دو لاکھ ادا کرو تو کہتے ہیں وہ ماں بقی امین بل م اور جو ما باقیہ ہوں دیون میں سے ان کا مطالبہ کیا جائے گا معتق سے یعنی وہ آزاد شدہ سے حجرون بھائی آقا کی ایک باندی ہے اسے آقا نے تجارت کی اجازت دی تھی بھائی کہ تم بے شرا کر سکتی ہو اس باندی سے ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر آقا نے دعویع بھی کر دیا اقرار بھی کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ باندھی اس کی کیا بن جائے گی امے والد صرف بچہ آقا کا پیدا ہونا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ آقا کیا کرے اس کا دعوی بھی کرے کہ یہ میرا بچہ ہے پھر وہ امے ولد بنے گی اور غلط کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں ہمارا کہ آقا کے مرنے کے بعد یہ کیا ہو جایا کرتی ہے آزاد ہو جاتی ہے تو یہ جو امونا تھی بھائی امزونا اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور آقا نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ آقا کی امے ولد بن گئی اور کہتے ہیں جیسے امے ولد بنے گی خود بخود محجور علیہ ہو جائے گی بھائی کیا ہو جائے گی اس پر پابندی لگ جائے گی بھائی پابندی بھائی یہ کیا وجہ خود بخود پابندی کیوں لگ جائے گی کہتے ہیں یہاں بھی دلالتن پابندی آ گئی کیا آ گئی جیسے وہ جو بھگوڑے غلام کے اندر کیا تھی دلالتن پابندی خود بخود آ گئی تھی یہاں بھی کیا ہوگی خود بخود وہاں کیا علمت ذکر کی تھی جیسے بھاگے کا فوراً کیا ہو جائے گا محجور علیہ کیوں ہوگا محجور علیہ ع کیونکہ آقا اپنے بھگوڑے گولام کی اجازت پر کبھی بھی راضی نہیں ہوتا تو یہ بہت دلالت ہو گئی اس بات پر اب وہ پابند ہو گیا اور آقا کے بچے کی ماں بن چکی ہے ہمارا اور آقا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایسی باندی باہر نکلے اور لوگوں سے میل جول کرے جو اس کے بچے کی ماں ہے صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی پہلے تو عام باندھی تھی کوئی اشکال نہیں تھا اسے سے لیکن اس قسم کی باندھی جو ہوتی ہے آقا عموماً اس کے نکلنے کو پسند نہیں کرتا تو خود بخود پابندی آ جائے گی ہاں اگر سراہتاً اس کو کہہ دے اب بھی تمہیں اجازت ہے پھر تو صراحت آ گئی پھر کوئی اشکال نہیں پھر وہ امہ معذوں نہیں رہے گی تو کہتے ہیں وَإِذَا وَلَدَتِ مِمَّ حَجْرٌ عَلَيْهَا جب جنم دیا نے اپنے آقا سے حَجْرٌ عَلَيْهَا تو یہ اس پر پابندی ہے تجارتی شیرا بھائی بچے کا جو ولی ہے سرپرست اس نے بچے کو تجارت کی اجازت دے دی تو کیا بچہ اب معذون ہو گیا تجارت کے اندر یا نہیں آپ جانتے ہیں بچے پر بھی پابندی ہے شرعن بھائی کتاب الحجر میں آپ نے پڑھا تھا یا نہیں بھائی کہ صغر چھوٹا ہونا یہ بھی سبب ہے اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے پابندیاں آتی ہیں بھائی تو اب کیا یہ بچہ جو جسے اس کے ولی نے اجازت دے دی کیا اس پر سے پابندی ختم ہوئی اور یہ سب یہ معذون ہوا کہ نہیں ہوا کہتے ہاں بھائی یہ بھی آپ دے کی طرح کیا بن گیا مازون بن گیا اب یہ بیع اور شیرا کر سکتا ہے تجارت وغیرہ کر سکتا ہے بشرطے کہ تیجا بیع اور شرا کو یہ سمجھتا ہو سے پتہ ہو کوئی چیز خریدی جائے تو انسان اس کا مالک بنتا ہے اور کوئی چیز بیچی جائے تو اس اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور کوئی چیز اسے خریدی جائے تو اس کے سامان دینا پڑتے ہیں یہ باتیں وہ سمجھتا ہو تو کہتے ہیں وَإِذَا اِذَا وَإِن وَلِيُّ الصَّبِيِّ، اگر اجازت دی بچے کے ولی نے لس فبی بچے کو تجارتی تجارت کے اندر فہ شیرا کل آپ دل معذون تو تجارت کے اندر فو شرائی تو وہ شیرا اور بے خرید و فروخت کے اندر کل عبد المازون کس کی طرح ہے عبد المازون کی طرح ہے ازا کانا یا قل الب شیرا جبکہ وہ سمجھتا ہے بیع و شیرا کو بیع و شیرا کو سمجھتا ہو بھائی کتاب المزار مزارات کہتے ہیں بھائی زمین بٹائی پر دینا بھائی زمین بٹائی پر دینا بھائی سمجھ میں آیا بھائی آپ کی زمین ہے آپ ایک کاشتکار خود کے حوالے کرتے ہیں بھائی کہ یہ زمین میں تمہیں ایک سال کے لیے دیتا ہوں کہ تم اس میں فصل وغیرہ کاشت کرو اور جو پیداوار حاصل ہوگی نصف تمہاری ہوگی اور نصف میری یا سولس میری ہوگی اور دو سول کس کے ہوں گے تمہارے یعنی جتنے پر بھی شرط ٹھہر جائے بھائی تو یہ جو کاشتکار اور زمین کے مالک کے درمیان آقد ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مزارات کہتے ہیں بھئی. کیا کہتے ہیں تو یہ ہے زمین بٹائی پر دینا بھائی دیکھیے مزارات کے ساتھ لکھا ہوا ہے مالانا بین سطور بی مفاعلت من الزرعی یہ مفاعلہ باب ہے الزرع سے زرع کا کیا مناتا ہے کاش کرنا وفی الشرع اور شریعت کے اندر عبارتنا عن العقد على الزرع ببعض الخارجی یہ عقد کرنا ہے على الزرعی کاش کرنے پر ببعض الخارجی بعض خارج کے عوض بعض خارج بھائی آپ نصف لیں گے یہ ساری پیداوار ہے یا بازے پیدا ہے؟ باز پیداوار ہے بعض کچھ پیداوار پر کسی کے ساتھ جو عقل کیا جاتا ہے آ آ زمین میں وہ کیا کہلاتا ہے مزارات کہلاتا ہے بھئی جی میں نے بتایا اسی کہتے ہیں بھئی بٹائی زمین بٹائی پر دینا بھئی اسی طرح زمین بعض اوقات ٹھیکے پر دی جاتی ہے مارانا یہ بھی جائز ہے وہاں باز اوقات ٹھیکے پر دے دی جاتی ہے بھائی اتنی زمین ہے اور چھ مہینے کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں کاشت وغیرہ کے لیے اور اتنے پیسے آپ مجھے دیں گے یہ تو ٹھیکہ ہو گیا اور دوسری کیا بعض اوقات پیداوار میں کیا ہو جاتے ہیں دونوں شریک ہو جاتے ہیں کہ جو پیداوار حاصل ہوگی اس میں سے اتنا حصہ میرا ہوگا اور اتنا حصہ تمہارا ہوگا یہ مزاک ہے یہ جو پیداوار کے اندر شرکت ہوتی ہے سورت سمجھ میں آ بھائی اور یاد رکھیے اسی مزارعہ کو محاقلا بھی کہتے ہیں محاقلا میم ہا الف کاف دو نقطوں والا لام اور بول ہا محاقلا نیز اسی کو مخابرہ بھی کہتے ہیں مخابرہ برال یہ نام بھی یاد رکھیں بھائی مزارہ کا دوسرا نام کیا ہے محاقل اور ایک اور نام مخابرہ بھی کہتے ہیں اب یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مزارات جائز نہیں ہے بھائی مزارات جائز نہیں ہے بھائی لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ مزارات جائز ہے اور صاحبین کے قول پر ہی فتوا ہے مولانا صاحب کے قول پر سمجھا تو دونوں کا استدلال احادیث سے مام صاحب احادیث بات پیش کرتے ہیں جن میں منع کیا گیا ہے مزارات سے اور صاحبین دوسری احادیث پیش کرتے ہیں جن میں جواز آیا ہے جائز ہے مولانا اجازت ہے اس کی بھائی اور فتوا صاحبین کے قول پر ہے کہ لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے لوگ کیا کرتے ہیں قسم کے معاملات کرتے ہیں بھائی تو کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے سولوس <تصفح> پر اور ربع پر یہ باطل ہے مزارات سولوس اور ربع پر کیا ہے <تصفح> یہ معنی نہیں ہے کہ سولوس اور ربع پر باطل ہے اور نصف پر صحیح ہے یا خمس پر یا سزس پر کیا ہے ملکی. ہاں بس ان کے نظر مطلقاً مزارات باطل ہے لیکن سولو سو روبوں کا لفظ ذکر کیا صاحب قدوری نے اس لیے کہ سولو سو روبوں کا لفظ حدیث میں آیا تھا تو حدیث کے لفظ کو بھی اپنے کلام میں شامل کیا برکت کے طور پر برکت کے طور پر یا اس لیے سولس اور روبو کو ذکر کیا کہ اس زمانے میں عموماً ہوتی کس طرح تھی بھائی کا عقد سولس یا روبو پر ہوا کرتا تھا ورنہ میں نے بتایا اور بھی جو بھی نصف پر کر لو آدھی پیداوار آپ کی ہوگی آدھی میری ہوگی خمس پر کر لو پانچواں حصہ میرا ہوگا باقی چار حصے آپ کی ہوں گے جس پر بھی کر لیں بھائی وقال جائزۃن اور صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں جائز ہے وہی آئندہ ارباتی اور یہ صاحبین رحیم اللہ کے نزدیک چار قسم پر ہے مزاکرات کتنی قسم پر ہے چار قسم پر ہے دیکھیے یہاں چار چیزیں ذکر ہوں گی بھائی چار چیزیں ایک ہے زمین ایک ہے عمل کہ محنت کس کی ہوگی تیسرا ہے بیل کس کے ہوں گے اور چوتھا بیچ بھائی کتنی چیزیں ہوئی چار چیزیں زمین ہے بیل ہیں محنت ہے اور بی ہیں تو یہ چار صورتیں بنائیں گے بھائی صاحب قدوری ان میں سے کچھ صورتیں جائز ہیں کچھ صورتیں جائز نہیں یاد رکھیے جائز وہ صورت نہیں ہے جس میں بی جس میں بیل اور زمین ایک کے ہوں گے اور محنت اور بیج کس کے ہوں گے دوسرے کے کون سی سورج جائز نہیں ہے جس میں زمین اور بیل کس کے ہیں ایک کے ہیں اور بیج اور محنت دوسرے کے یہ صورت جائز نہیں ہے بھائی یہ صورت ہے باقی صورتیں تین صورتیں بنائیں گے وہ تینوں صورتیں جائز ہیں بھائی تو کل کتنی صورتیں بیان ہوں گی چار صورتیں چار میں سے تین صورتیں جائز ہیں ایک صورت جائز نہیں کون سی صورت جائز نہیں ہے جس میں بیل اور زمین ایک کی ہو اور محنت اور بیج دوسرے کے ہوں جس کے باقی تینوں صورتیں جائز ہیں بھائی دیکھیے بھائی کہتے ہیں وہی آئند ہما ارباتی او یہ مزارات جو ہے صاحبین کے نزدیک کتنی قسم پر ہے چار قسم پر ہے الارض لواحد والعمل والبقر لواحد جازت جب زمین اور بیچ ایک کا ہو بزر ب سکون ضال مولانا تو جب زمین اور بیج ایک کا ہو و لام اور محنت اور بقر جو بیل جو ہیں لاحدین ایک کے ہوں تو جازت المزارہ تو مزارہ جائز ہے و انکانت الارض انکان والعمل والبقر بخر بدرآخر جازت المزارہ اور جب زمین ایک کی ہو اور محنت اور بیل اور بیج دوسرے کے ہوں تو جازت المزارات مزارات پھر بھی جائز ہے وہ انکانت العرض البرول بقرالواحدین ولام الواحدین جازت اور اگر زمین اور بیج اور بیل ایک کے ہیں ولاملواح دین اور عمل دوسرے کا اجازت تو بھی مزارت جائز ہے و ان کا نطل ارزول بقرا حید بزرول عمل الحدین اور اگر زمین اور بیل ایک کے ہیں اور بیج اور عمل ایک کا فہیہ باطل تو یہ مزاکرات کیا ہے باطل ہے بھائی یہ کیا وجہ باطل کیوں ہے بھائی کہ زمین اور بیل ایک کا ہو بیج اور محنت دوسرے کی ہو تو یہ باطل ہے وجہ یہ یاد رکھیں مولانا دراصل یہاں فصل اس شخص کی ہوتی ہے جس کا بیج ہوتا ہے فصل کس کی ہوتی ہے جس کا بیج ہے فصل اسی کی ہے کیونکہ اسی بیج سے تو فصل پیدا ہوئی ہے بھئی. تو آپ دیکھیے ان تمام صورتوں کے اندر بیج والا جو ہے یوں سمجھیے اگر بیج ایک کا ہے زمین دوسرے کی ہے تو گویا کے بیج والا زمین والے کو اس کی زمین کا کرایہ دے رہا ہے کیا کر رہا ہے اور کرایہ اسی فصل کی صورت میں دے رہا ہے کہ آدھی جو فصل ہوگی یا جو ہوگی یا روبوٹ جو ہوگی وہ کیا دوں گا میں بطور کرایہ کہ دوں گا یوں سمجھا جاتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی اور اگر بیج زمین والے کا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے یہ فصل بھی زمین والے کی ہے اور یہ دوسرے شخص کو اس کی محنت کا اس کے کام کا کی اجرت دے رہا ہے اس کے کام کی بھائی بیچ بھی زمین ایک کی ہے بیچ بھی اسی کا تو فصل بھی کس کی شمار زمین والے کی لیکن محنت اور بیل تو کس کے تھے دوسرے کے تو اب وہ اس اس اس آدمی کو اس کے اس کی محنت کی اجرت بھی دے گا اور وہ بیل لے کر آیا ان کے بیلوں کی بھی اجرت دے گا یعنی زمین سے جتنی پیداوار حاصل ہوگی مسل کا نسب میری ہوگی نسب تمہاری تو گویا اس وہ جو مزدور ہے یا وہ جو کاشتکار ہے اس کو, اس کو اور اس کے بیلوں کی اجرت کس صورت میں ادا کر رہا ہے فصل کی اور کتنی فصل دے گا اس کو نصف دے دے گا صورت سمجھ میں آ گئی اور وہ صورت جو باطل ہے اس میں آپ دیکھیں زمین بھی ایک کی ہے بیل بھی اسی کے ہیں البتہ بیج اور محنت دوسرے کی ہے جب بیج اور محنت دوسرے کی ہے تو فصل کا مالک بھی کون ہوا دوسرا اب وہ جو دوسرا شخص ہے وہ بطور اجرت کے زمین کے مالک کو کچھ فصل دے رہا ہے جتنے جتنا طے ہوا تھا مطلب نصح پر طے ہوا تھا تو یہ جو نصف فصل دے رہا ہے یہ کس کس چیز کی اجرت ہے زمین کی بھی اجرت ہو گئی ٹھیک ہے بھائی زمین کی اجرت تو بات ٹھیک ہو گئی مالک کو اس کی اجرت دینی تھی بھائی یہ بیلوں کی اجرت فصل کی صورت میں اس کو زمین کے مالک کو دینا یہ جائز نہیں ہے مولانا یہ صورت جائز نہیں ہے بھائی زمین تو ٹھیک ہے اس سے تو فصل حاصل ہو رہی ہے تو اسی فصل میں اس کو اجرت کے طور پر فصل دینا درست مولانا لیکن یہ بیل تو فصل نہیں بناتے انہوں سے صرف زمین نرم کی تیار کی بھائی تو اس فصل کو ان بیلوں کی کرائے کے طور پر دینا یہ درست نہیں سورج سمجھ میں آ بھائی پیداوار کو بیلوں کی اجرت کے طور پر اس زمین والے کو دینا یہ درست نہیں ہے سورج سمجھ میں آ تو یہ مانا مولانا وہ ان کا نطل اور اگر زمین اور بیل ایک کے ہیں والعمل اور بیج اور عمل ایک کا فہیہ باطلت, باطلت تو یہ مظاہرہ کیا ہے باطل ہے تو یہاں پر بیل بھی مستاجر ہوئے بعض پیداوار پر ہوئے, کیا ہوئے؟ یعنی ان کو اجرت پر لیا گیا ہے کہ ایوز کے طور پر کیا دیا جائے گا بھائی جو پیداوار مالک کو دے رہا ہے وہ صرف زمین کے اجرت کے طور پر دے رہا ہے یا بیلوں کی بھی تو اجرت بنتی ہے کچھ نہ کچھ تو بیلوں کا بھی حصہ آ مثلا نصف نصح پہ بات طے ہوئی تھی اور زمین بھی ایک کی ہے بیل بھی اسی کے ہیں اب یہ جو نصف پیداوار دے رہا ہے یہ صرف زمین کا کرایہ ہے یا بیلوں کا بھی کرایہ ہے بیلوں کا بھی کرایہ ہے اور یہ درست نہیں ہے کہ بیلوں کو کیا حصہ کس میں سے ادا کیا جائے اسی فصل میں سے ادا کیا جائے بھائی تو فصل کا مالک ہے دوسرا اور دوسرے اللہ مدت معلوم اور صحیح نہیں ہے مزارہ مع... صحیح نہیں ہے آخر مزارات اللہ مدت ان مگر یہ ایسی مدت پر ہو جو معلوم ہو یعنی مدت کا تعین بھی ضروری ہے کہ میں زمین تمہیں بطور مزارات کے دیتا ہوں ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے چار سال کے لیے مدت کا تعین ضروری ہے وَأَن يَكُونَ الخارج نما مشاعن اور اس کا عطب بھی اسی پر ہے مولانا اللہ عیون الخار مشاعین اور مزاک صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ پیدا خارج کسے کہہ رہے کہتے ہیں پیداوار کو اور صحیح نہیں ہے مزارات مگر یہ کہ پیداوار بینا ان دونوں کے درمیان مشاعن مشترک ہو مولانا پیداوار کیا ہونی چاہیے مشترکہ ہونی چاہیے کہ جو بھی پیداوار حاصل ہوگی چاہے ایک کفیس پیداواری کیوں نہ حاصل ہو ہم دونوں اس میں کیا ہوں گے شریک ہوں گے مثلا نصف پر بات ہوئی ہے تو نصف میرا نصف کفیس آپ کا ہوگا سلوس کی بات ہوئی ہے تو ایک سلوس میرا ہوگا دو سلوس آپ کے ہوں گے ربو کی بات ہوئی ہے تو روبو میرا ہوگا اور ایک روبو میرا ہوگا اور تین ربو آپ کے ہوں گے تو شرکت ضرور ہونی چاہیے انشاء اللہ تعالی احدیمہ مسماتاً فہیہ باتل بس اگر شرط لگا دی ان دونوں نے کسی ایک کے لیے بھی معین قفیزوں کی فہیہ بات تو مزارات کیا ہے باطل ہے مثلا زمین کا مالک کہتا ہے کہ جتنی پیداوار ہوگی اس میں سے پہلے پچاس من الگ کر لیں گے وہ میرے ہوں گے باقی کے اندر ہم نصف نصف میں شریک ہو جائیں گے کہتے ہیں بھائی یہ اس صورت میں مزارات باطل ہو جائے گی کیوں باطل ہو جائے گی کہتے ہیں اس لیے کہ جب ایک کے لیے معین کفیزوں کی قید لگا دی تو اس میں اس کو شرکت سے نکال دیا اب اس پچاس کے اندر شرکت ہے اور ہم نے تو کیا کہا تھا سارے کے اندر کیا ہونی چاہیے شرکت تو یہ چیز شرکت کو توڑنے والی ہے لہذا یہ درست نہیں ہو سکتا ہے مولانا فصل پر کوئی ایسی آفت آئے کہ صرف پچاس من یا پچاس من سے بھی کم پیداوار ہو تو وہ سارے تو کون لے جائے گا مالک لے جائے گا اور با دوسرا بےچارہ ویسے ہی رہ جائے گا تو شرکت ختم ہوئی دیکھا تو یہ چیز کیا کرتی ہے شرکت کو ختم کرنے والی ہے اس لیے درست نہیں یہ مانا فہ شراطا پس اگر ان دونوں نے شرط لگا دی دیما کسی ایک کے لیے خفزان معینتوں کی فہیبات مزارات باطل ہے وہ کدالی کا ادا شراطا ضیا ناتی سواقی اور اسی طرح اگر شرط لگا دی وہ فصل جو ماضیا پر ہو یا سواقی پر ہو دیکھو بھائی ماضیا نات بڑی نہر کہتے ہیں مالانا بڑی نہر ہو ذرا اس کو ماضیا کہتے ہیں سمجھ یہ فارسی لفظ ہے بھائی اچھا عربی میں استعمال ہوتا ہے اصل میں فارسی کا اور سواقی اس سے چھوٹی نہر ماننا سمجھ بھائی نہریں مختلف ذرا بڑی ہے ایک سب سے چھوٹی ہوتی ہے جو سیدھی کھیت تک آ رہی ہے ایک ذرا اس سے بڑی ہوتی ہے پھر ایک ذرا اس سے بڑی ہوتی ہے مختلف درجے ہوتے ہیں بھائی تو سواقی جو چھوٹی ہے ماننا سمجھ رہے ہیں سب سے چھوٹی ہے اس کو جدول کہتے ہیں جو سب سے چھوٹی ہے کھیت رہی ہے اس سے ذرا بڑی ہو وہ سواقی کہلاتی ہیں بھائی سواقی اور ان سے بڑی ہو تو کیا کہلاتی ہیں مازیانات کہلاتی ہیں تو بھائی اب زمین کے ساتھ زمین کے اندر سے مازیانات گزر رہی ہے یا سواقی گزر رہی ہے اور مالک نے شرط لگا دی چاہے کاشکار نے اپنے لیے شرط لگائی کہ میں پھر ایک شرط پہ کاشت کرتا ہوں یا مالک نے اپنے لیے شرط لگا دی کہ بھئی یہ جو نہر کے ساتھ ساتھ والی زمین ہے اس کی پیداوار میری ہوگی باقی ساری پیداوار میں ایک سلوس میرا اور دو سلوس تمہارے سورج سمجھ میں آ تو نہر کے قریب قریب والی زمین مراد ہے مازیانات وہ نہر کو کہتے ہیں لیکن مراد کیا ہے اس کے قریب کی زمین مراد ہے بھائی کہ یہ جو زم... یہ نہر کے قریب والی زمین ہے اس کی پیداوار صرف میری ہوگی یا جو, جو چھوٹی نہر ہے اس کے قریب والی زمین کی پیداوار میری ہوگی باقی ہم دونوں آپس میں کیا کریں گے وہ باقی مشترکہ ہوگی کہتے ہیں نہیں بھائی ہو سکتا ہے کوئی آفت آئے باقی ساری فصل ختم ہو جائے صرف یہیں کی رہ جائے تو اور اس کو تو جس نے شرط لگائی تھی وہ لے جائے گا تو شرکت ختم ہو گئی اس شرط کی وجہ سے تو یہ شرط جو ہے خلاف شرکت ہے شرکت کو توڑنے والی ہے لہذا یہ شرط بھی جائز نہیں بھائی تو یہ اس صورت میں مزارات باطل ہو جائے گی تو کہتے ہیں وکا ذالی کا اور اسی طرح ہے یعنی مزارات باطل ہو جائے گی اذا شرطہ جب دونوں نے شرط لگا لی ما اس فصل کی علل ما ماضیانات وہ فصل جو ماضیانات یعنی اس بڑی نہر کے قریب قریب کی زمین پر ہے واس سواقی اور جو کس پر ہے چھوٹی نہر کے قریب قریب ہے فلخاری جو بین شرط جب مزار عقل مزارات صحیح ہو جائے یعنی کوئی ایسی شرط نہیں لگائی عقد مزارات صحیح کیا مدت میں متعین کی وغیرہ تمام شرائط پوری ہو گئی بھائی تو اب جو فلخار جو, جو پیداوار ہوگی بے ان دونوں کے درمیان شرطی کس پر ہوگی شرط کے مطابق ہوگی بہی اگر نصب نصب کی بات ہوئی تھی تو نصب ایک لے گا نصف دوسری سلوس کی بات ہوئی تھی تو جس کے لیے سلس ٹھہرایا تھا وہ سلوس لے لے گا اور باقی دوسرا دو سلوس لے لے گا ان جو بھی شرط ٹھہرائی تھی وہ لم تجل ارش ان فلا شلی اور اگر زمین نے کوئی چیز نہ پیدا کی فلا فلاشی العامی تو کام کرنے والے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے بھائی ایک زمین کا مالک ہے دوسرے نے محنت کرنا کی ہے بھائی لیکن پیداوار ساری خراب ہو گئی کچھ بھی نہیں پیداوار حاصل ہوئی تو کیا آپ اس محنت کرنے والے کو کچھ دیں گے بھائی پیسے وغیرہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس کے ساتھ تو عقد کس چیز پر ہوا تھا جو پیداوار ہوگی اس میں شرکت ہوگی کسی اور مال وغیرہ میں تو شرکت کی بات نہیں ہوئی تو پیداوار تو ہوئی نہیں ہے لہذا اس کا حصہ بھی کچھ نہیں ہے یہ مانا ہوا علم تکری دل ارزو اور اگر زمین سے کوئی زمین نے کوئی چیز نہ اگائی کوئی چیز اس سے پیدا نہ ہوئی فلا شی للعامل تو عامل عامل کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اضاف عدت المزار بھائی اب یہاں سے بتلا رہے ہیں آپ کو ایک ضابطہ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ یہ جو فصل کس کی شمار ہوتی ہے بیج والے کی یہ ضابطہ خزوری ذکر کر رہے ہیں. کہ بھائی اگر آپ اگر عقد مزارات صحیح ہوا پھر تو شرط کے مطابق تقسیم ہوگی نصب نصب کی بات ہوئی تھی تو نصب نصب تقسیم ہوگا اور اگر عقد مزارات فاسد ہوا یعنی کوئی ایسی شرط وغیرہ لگا دی جی جو مختص آقد کے خلاف ہے تو عقد کیا ہو جائے گا فاسد جب آقد فاسد ہو جائے اب کیا کریں گے کہتے ہیں اب دیکھ لینا جو بیج والا تھا وہ ہے فصل کا مالک اور دوسرا اگر زمین والا ہے تو اس کو زمین کا جو اجرے مسل بنتا ہے اس جیسی زمین کا جو کہ جو اجرت بنتی ہے اتنے عرصے کی وہ دے دی جائے گی اور اگر بیج کس کا تھا زمین والے کا تھا تو دوسرے کو یہ سمجھا جائے گا اجرت پر رکھا گیا تھا کام کرنے کے لیے تو اسے اس کی کیا دے دی جائے گی مثل کہ اس جیسا آدمی اگر اتنا عرصہ یہ, یہ کام کرے اسے کتنی اجرت دی جاتی ہے وہ اجرت اسے دے دی جائے گی صورت سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وہ عیدا فصد خارج الب الزری جب مزارات فاسد ہو جائے تو خارج کس کے لیے ہے بیج والے کے لیے ہے بھائی میں نے آپ کو جو اوپر بتایا تھا نا کہ فصل کس کی شمار ہوگی بیج والے بھائی جب مزارات صحیح ہے اس وقت اس کی نہیں شمار ہوگی جب فاسد ہو جائے گی تب اس کی شمار ہوگی جس وقت مزارات صحیح تھی پھر تو دونوں اس میں کیا ہے برابر کے جتنا جتنا حصہ طے ہوا ہے بھائی وہ اس کے مطابق اس کو ملے گا تو میں نے وہاں یہ ضابطہ اسی لیے ذکر کیا تھا کہ بیج والے کی فصل شمار ہوگی یعنی کہ اگر عقد مزاک کیا ہو جائے فاسد پھر اس کی شمار کریں گے اس سے پہلے اس کی فصل شمار نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وہی فد مزارات مذاکر مزارات فاسد ہو جائے فل خارج الساحبری تو پیداوار جو ہے وہ بیج والے کی ہے فین کا انلقی بلی رب پس اگر بیٹ وہ زمین کے مالک کی طرف سے تھا تو عامل یعنی کام کرنے والا جو تھا جو کاشتکار تھا مظاہر جو تھا اس کو اس کا اجر مثل دے دیا جائے گا لاطاری لیکن بڑھایا نہیں جائے گا اس کو اس مقدار پر جس کی شرط لگائی گئی تھی اس کے لیے پیداوار میں سے بھائی کیا فیصلہ ہوا تھا میری زمین تھی میں نے زید کے ساتھ عقد مذاکرات کیا اور کہا کہ بھائی جتنی پیداوار حاصل ہوگی اس میں سے نصف پیداوار میری ہوگی اور نصف پیداوار آپ کی ہوگی لیکن میں نے شرط لگا دی کہ ایک من گندو میری ہوگی پہلے وہ الگ کریں گے اور باقی میں پھر نصف آپ کی اور نصف میری تو, تو ابن مظاہرہ بیج بھی میری طرف سے تھا تو بیج کا فصل کا مالک کون شمار ہوگا بیج والا زمین کا مالک تو وہ فصل میری شمار ہوئی اب میں کیا کروں گا دوسرے کو اس کی محنت کی اجرت دوں گا لیکن وہ اجرت عیوز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس پیداوار سے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے یہ ساری فصل جو حاصل ہوئی یہ فصل ایک لاکھ کی ہوئی کتنے کی ہوئی اور فیصلہ کیا ہوا تھا था ایک کی ہوگی اور نسا تو اس کا حصہ کتنا بنتا ہے پچاس ہزار حصہ بنتا ہے لیکن چونکہ اپنے مزاک فاسد ہے تو اب تو اس نصف حصہ نہیں دیں گے بلکہ کیا دیں گے اس کی اجرت دیں گے اور اجرت کا حساب لگایا کہ اس جیسا محنتی اور باعتماد کاشکار اگر اتنا اچھا کام کرے تو اس کی اتنی اجرت بنتی ہے وہ حساب لگایا تو پتا چلا وہ بنتی ہے ساٹھ ہزار اتنی بنتی ہے وہ جو اس کا حصہ بنتا تھا پیداوار میں اس سے بھی اجرت بڑھ گئی کہتے ہیں بس بھائی جتنا حصہ بنتا تھا اس کے بقدر دے دیں گے اس سے زیادہ اور کتنا پیداوار میں بنتا تھا حصہ پچاس ہزار دے دیں گے وہ اس کو نہیں دیں گے یعنی آسان لفظوں میں زیادہ سے زیادہ اجرت اسے دیں گے لیکن وہ اجرت اس کے حصے سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے بڑھتی ہے تو زیادہ وہ بڑی جو بڑھ جائے گی وہ نہیں دیں گے یہ مانا ہے تو کہتے ہیں فل عامل اجر مسلح عامر کے لیے اس کے اجر مثل ہے جو پڑھایا نہیں جائے گا اس مقدار پر جس کی شرط لگائی گئی تھی اس کے لیے پیداوار میں سے یہ شیخین رحم اللہ کے نزدیک ہے وہ خالہ محمد الرحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں لہو اجرم مسلی بالغما بلغا اس کے لیے اس کا اجرے مثل ہوگا ما بلغا جہاں تک بھی وہ پہنچے اجرے مثل دیں گے اور پیداوار میں اس کا جتنا حصہ تھا اس کو نہیں دیکھیں گے جتنا بھی اجرے مثل بنتا ہے وہ دے دیں گے چاہے پچاس بنتا ہے چاہے ساٹھ بنتا ہے چاہے ستر بنتا ہے چاہے اسی بنتا ہے سارا دینا پڑے گا وہ انکان البرقی اور اگر بیج جو تھا وہ محنت کرنے والے کی طرف سے تھا عَجْرُ تو زمین کے مالک کے لیے اس کی اجر مثل ہے بھئی بیج کس کا تھا کاشتکار کا تھا مزاریہ کا تھا اور زمین کے مالک کو کہتے ہیں اس کو اس کی زمین کی اجرت اس کا کرایہ دے دیا جائے گا اس جیسی زمین کا جو کرایہ بنتا ہے نے ہفتے میں وہ اسے دے دیا جائے گا وَإِذَا عُقِدَتِ الْمُزَارَعَةُ مِنَ <الْعَمَل> بے عقد مزارات ہو گیا زمین کے مالک میں اور مزارع کے درمیان کیا ہوا عقد مزارات ہو گیا اب جب عقد ہوا تو عقد تو لازم ہو جاتا ہے اب اس پر عمل کرنا پڑے گا اب دونوں میں سے کوئی ایک بات میں انکار کر دیتا ہے کہ میں تیار نہیں ہوں اس پر تو کیا انکار کر سکتا ہے اور انکار کے بعد اسے پھر مجبور کیا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا کہتے ہیں بھائی اگر انکار بیج والا کرے تو اسے ہم مجبور نہیں کر سکتے لیکن اگر دوسرا انکار کرے تو اسے کیا کیا جائے گا مجبور کیا جائے بھائی کیوں یہ بیج والے کو کیوں نہیں مجبور کر سکتے کہ بھائی تم نے آکت کیا تھا عمل کرو کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے بیج لگانا ہے اپنا مال لگانا ہے کیا کرنا ہے اور اپنا مال اب ہم اسے مجبور کریں تو اسے اپنا بیج لگانا پڑتا ہے تو بیج اس کا مال ہے تو اس کو نقصان آیا یا نہیں آیا بھائی اسے اپنا مال تلف کرنا پڑ رہا ہے لگانا پڑ رہا ہے مالانا تو اب اس عقد پر عمل ہو ہی نہیں سکتا عمل کی ایک ہی صورت ہے کہ اسے کیا کرنا پڑے گا اپنا مال لگانا پڑے گا یعنی اپنا लगाना لگانا پڑے گا اور آگے کا تو پتا نہیں ہے فصل پتہ نہیں کچھ حاصل بھی ہوتی ہے یا کچھ حاصل نہیں, نہیں ہوتی اس کا تو ابھی پتا نہیں ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں تو یہاں پر آقد کو جاری رکھنا ممکن نہیں مگر یہ کہ صاحب بے بذر کو کیا کرنا پڑتا ہے اپنا مال لگانا پڑتا ہے اب اگر وہ رک جاتا ہے اور ہم اسے مجبور کریں تو وہ تو ہم اسے اپنے مال کے تلخ کرنے پر کیا کر مجبور کر رہے ہیں لہذا یہاں اس کو مجبور نہیں کر ہاں دوسرا شخص اگر انکار کرتا ہے اسے مجبور کریں گے کیونکہ اس نے تو کوئی اپنا مال وغیرہ خرچ نہیں کرنا <تصفح> لہذا وہاں اس کو عقد پر کو چلائے بھی تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن بیج والے کا تو کیا ہے نقصان کا امکان ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا الْمُزَارَعَةُ لیا جائے فَمْتَنَعَ مِنَ پس رُخُ گیا بیج والا عمل سے لم يجبر عليه تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا اس پر وَمْتَنَعَ اور اگر رک گیا وہ شخص کے اس کی طرف سے بیج نہیں ہے تو اج برا کم تو حاکم اسے مجبور کرے گا العمل کس پر عمل بطلا مزارات اور جب مر گیا دونوں آقت کرنے والوں میں سے کوئی ایک مزارعت کیا ہو جائے گی بات <تصفح> بھئی آقت تھا ہی ان دو آدمیوں میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی مر گیا تو آقت خود بخود کیا ہو جائے گا بات <تصفح> بھائی مدت مزارات <يَتَّحْسِدًا> پوری ہو گئی آپ نے پڑھا بھائی کہ مزارات کے اندر کیا ضروری ہے مدت کو کیا کیا جائے متعین آپ مدت متعین کر لی کہ چھ مہینے ہیں میرے اور تمہارے درمیان آپ مزرا اب اس میں فصل تیار نہیں ہوئی چھ مہینے گزر گئے وقت گزر گیا پورا ہو گیا اور فصل ابھی پوری طرح پکی نہیں ہے تیار نہیں ہوئی بھائی پکنے کے قریب تو ہے لیکن پوری طرح پکی نہیں اب کیا جائے گا کیا آپ اس مظاہرے کو کہیں گے بس بھائی فصل اتارو ختم کرو بھائی کہتے ہیں بھائی اب اس صورت میں اس کو مہلت دی جائے گی کچھ نہ کچھ مہلت بھائی ورنہ اس بیچارے کی فصل کیا ہو جاتی ہے محنت کیا ہو جاتی ہے ضائع ہو تو اس کو محلت دیں گے بھائی اسے ہم اگر مہلت دیتے ہیں تو زمین والے کا بھی تو نقصان آرہا ہے اس کی زمین مشغول رہے گی یا نہیں فصل کے ساتھ مشغول رہے گی کہتے ہیں بھائی دونوں کی رعایت رکھ لیتے یوں ایسی صورت نکالیں گے کہ دونوں کی رعایت ہو جائیں وہ محنت والے کو ابھی ہم مجبور نہیں کریں گے اس کو کچھ وقت دے دیں گے تو اس کی فصل بچ جائے گی اور زمین والے کی زمین چونکہ رک گئی ہے اتنے عرصے تک کسی اور کام میں اب وہ نہیں لگا سکتا تو اسے ہم اس کا کرایہ دے دیں گے کیا کریں گے کرایہ تو اب دونوں کی کیا ہوا کسی کا بھی نقصان جائے نہیں, نہیں اب تو وہ ازن تو کہتے ہیں وہ ازن قزر مدت المزارات جب گزر جائے مزارات کی مدت وزرک اور کھیتی جو ہے فصل جو ہے لم یدرک ابھی تیار نہیں ہوئی ابھی پکی نہیں ہے کان المزار اجر و مسلی نصیبی تو مزارے پر واجب ہے کیا اجر و مسلی اس کے حصے کے مثل کا اجر منل ارض زمین میں سے فصل کے کٹنے کا وقت ہونا فصل کے کٹنے کا وقت ہونا الائ تحصیدہ یہاں تک کہ فصل کے کٹنے کا وقت ہو جائے بھائی اس وقت تک اسے کیا کریں گے مہلت دیں گے اور اس وقت تک کی جو اجرت بنتی ہے وہ اجرت کس کو دی جائے گی زمین کے مالک کو دیکھو بھائی کیسے دیں گے میں نے زید کو زمین دی اپنی چھ ماہ کے لیے اور شرط یہ طے پائی چھ ماہ تک ہے تم اس میں گندم کاشٹ کرو گے اور نصف پیداوار آپ کی ہوگی اور نصف پیداوار میری ہوگی چھ مہینے گزر گئے بھائی میں بھی اتری نہیں پکی نہیں ہے ابھی اس کو کم از کم ایک مہینہ اور چاہیے بھائی دھوپ اچھی طرح مسالا نہیں پڑی بھائی ان دنوں کے اندر تو اب ایک مہینہ اور چاہیے تو اب یہ ایک مہینہ زمین مشغول رہے گی اس کا کرایہ دیا جائے گا زمین والے کو لیکن کیا پوری زمین کا کرایہ دیں گے کہتے نہیں اس فصل میں زمین والے کا اپنا بھی تو حصہ ہے اس کا کرایہ نہیں ہوگا تو کیا طے ہوا تھا پیداوار میں نصف نصف معلوم ہوا جتنی فصل ہے نصف ایک کی ہے نصف تو اسے نصف کرایہ دیا جائے گا پوری زمین کا جو کرایہ بنتا ہے اس کا معلوم ہوا جو کام کرنے والا ہے اس کی فصل جو ہے اس کا جو حصہ ہے اس نے کتنی زمین کو گھیرا ہوا ہے نصف نصف میں تو کس کی گویا زمین فصل کھڑی ہے مالک کی اپنی کھڑی ہے اس کا تو کرایہ نہیں ہے نسب کے اندر نصف حصہ کس کا تھا کاشتکار کا ہے تو اس کو اس نصف کا کرایہ دینا پڑے گا اگر سولوس کی بات ہوئی تھی زمین کے مالک نے کہا تھا میں دو حصے لوں گا تم کیا لو گے ایک ملک حصہ تو اب پوری زمین کا کرایہ نہیں لیں گے بلکہ پوری فصل میں سے دو حصے تو مالک کے اپنے ہیں ان کا تو کوئی کرایہ نہیں ایک حصہ کس کا ہے کاشتکار کا ہے تو ایک حصہ اس کو کیا دے دیں گے کرایہ دے دیں گے تو پوری زمین کا جو کرایہ بنتا ہے اس میں سے ایک تین حصے اس کے کریں گے ایک حصہ کس سے وصول کر لیا جائے گا کاشتکار یعنی محنت کرنے والے اسی لیے کہا کان ال مزار مسلی نفسی بھی مزارے پر کیا ہوگا اس کے حصے کے مثل کا اجر آئے گا زمین میں سے جتنا اس کا حصہ ہے علاسیدہ یہاں تک کہ فصل کیا کٹنے کا وقت ہو جائے ون نہ فقہ تو عال عَلَى ذرعی اعلی عَلَى مقدار ہیما اور جو فصل پر نفقا ہے یعنی خرچہ ہے وہ دونوں پر ہوگا ان کے حقوق کے مقدار کے بقدر اربئی بھائی فصل کے اندر فرض کرو فصل پر اب خرچہ ہے اس پر سپرے وغیرہ کرنا ہے یا اس کو پانی لگانا ہے ٹیوب ویل سے اس کا بھی خرچہ وغیرہ ہے تو کہتے ہیں جتنا جس کا حصہ تھا اسی کے بقدر اس پر خرچہ آئے گا بھائی کیا آئے گا خرچہ آئے گا نسب نسب کی بات ہوئی تھی تو نصب خرچہ ایک پر نصب خرچہ دوسرے پر اور اگر سلوس کی بات ہوئی تھی تو صاحب سلو کے لیے تیسرا حصہ خرچے کا اور دوسرے کے لیے دو حصے خرچے کے ہو جائیں گے تو کہتے ہیں منفقت والا عَلَى ذرع عالیہ ہیما اور کھیتی پر جو خرچہ ہے وہ ان دونوں پر آئے گا اعلی مقداری حقوق ان دونوں کے حقوق کے کی مقدار میں وہ اجرت الحفاظ و دیاتی و رفائی کا का ہے کاٹنا کھیتی کا بھائی کھیتی تیار ہوئی اسے کاٹنے پر خرچہ آئے گا یا خرچہ نہیں آئے گا مزدوروں کو بلوانا پڑے گا وہ کاٹیں گے ساری کو دیا کا مانا ہے گاہنا گاہنا میں نے پہلے بھی بتلایا تھا بھائی کسی بات میں یہ ذکر ہوا تھا بھائی قدیم زمانے میں یوں کیا جاتا تھا فصل ساری کاٹی پھر اس ساری فصل کو کیا کرتے تھے سخت زمین پر ڈالتے اور اس کے اوپر بیلوں کو چلاتے تھے صبح سے شام تک بھائی صبح سے شام تک بیل چلتے رہے چلتے رہے کبھی ایک آدمی ان کے ساتھ لگا ہے کبھی دوسرا آدمی لگا ہوا ہے کبھی دوسرے بیل آ رہے ہیں بھائی لگے ہوئے خوب اچھی طرح فصل ان کے قدموں تلے رون جاتی جس سے وہ دانے علیحدہ ہو جاتے اور بھوس سے باہر کوشوں سے نکل آتے دانے تو دانے الگ ہوئے بھوس الگ تو پڑے ابھی بھی ایک ہی جگہ ہیں بھائی اسی میں دانے ہیں اسی میں وہ بھوس ہے تو یہ جو دانوں پر بیل وغیرہ کو چلایا جاتا تھا اور ان خوشوں سے دانے الگ کیے جاتے تھے اس کو کہتے ہیں گاہنا اور اس کو عربی میں کہتے ہیں دیاز پھر کیا جاتا تھا ان دانوں کو اور بھوس کو ہوا جب چل رہی ہوتی ایک طرف ہوا میں پھینکتے بھائی دور تک ذرا تو دانے تھے وزنی وہ سیدھے وہاں جا کے گرتے اور ہوا بھوس کو ساتھ گراتی جاتی تو ایک طرف لے جاتی تو ایک دفعہ سارا اس طرح کرتے مولانا تو دانے ایک طرف ہو جاتے اور بھوس ایک طرف پھر بھی کچھ ہوتا تو دوبارہ اس طرح کرتے خوب اچھی طرح وہ صاف ہو جاتا تو یہ سارے کا اس کو کہتے تھے یہ آگے ذکر آ رہا ہے صاف کرنا مولانا تذریہ اچھا حساب کا کیا معنی کیا काटना دیا کامانا گاہنا رفا کا مانا اٹھانا بھائی کھیتی کٹی ہے اس کو اکٹھا کرنا یا نہیں کرنا ساری کو بھائی یہ تو یہ اٹھانا بھائی اس کو رفا کہتے ہیں سمجھ میں آیا وہ تجریا اور تجریا کہتے ہیں صاف کرنا صاف کرنا وہ جو دانوں کو ہوا میں پھینکتے ہیں الگ کرتے ہیں بھوت سے آج کل تو بھائی مشینیں آ گئی ہیں ایک ہی دن میں کھیت کٹتا بھی ہے اور اس سے بھوس الگ بھی ہو جاتا ہے دانے بوریوں میں بھی بند ہو جاتے ہیں اور منڈی تک بھی پہنچ جاتے ہیں قدیم زمانے میں تو یہ کئی دنوں میں بڑی مشکل سے سخت دھوپ ہوتی ہے ان دنوں کے اندر بڑا مشکل کام ہوتا تھا بھئی. تو کہتے ہیں یہ کھیتی کاٹنے کی اجرت اور گاہنے کی اجرت اور اس کو اٹھانے کی اجرت و تذریہ اور اس کو صاف کرنے کی اجرت علیہ ان دونوں پر ہوگی بالحص ان کے حصوں کے بخر فن شرطاح و فل مزاراتی پس اگر دونوں نے شرط لگا دی مزارات کے اندر اس کے یہ خرچے کس پر ہوں گے ال کس پر شرط لگائی خرچے عامل پر ہوں گے فصادت تو عقد مزاک کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا کیونکہ جب پیداوار میں دونوں شریک ہے تو خرچے میں بھی دونوں کو کیا ہونا چاہیے شریک ہونا چاہیے تو ایک پر ہی خرچے ڈالنا یہ تو بھائی آقت کے مقتضا کے خلاف ہے کتاب المساک مساکات کہتے ہیں بھائی باغات کو بٹائی پر دینا بھائی پہلے تھا فصل اب باغات کی بات آئی بھائی درخت تیار کھڑے ہیں باغ لگا ہوا ہے اب اس کو کوئی شخص اجرت پر دوسرے کو دیتا ہے کہ تم درختوں کی بھی حفاظت کرو گے دیکھ بھال کرو گے ان پر پھل لگے گا وہ پھل جب تیار ہو جائے گا ان کو پانی وغیرہ بھی پلاتے رہو گے خرچہ کرو گے خرچہ ہوگا ان پر تو جب پھل تیار ہو جائیں گے تو اس میں آدھا آپ کا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا سمجھ میں آیا بھائی تو یہ اسی کی طرح ہے مزاک کی طرح ہاں وہ تھا فصل میں یہ کس کے اندر ہے پھلوں کے اندر ہوگا باغات میں بھائی تو جو شرائط وہاں ذکر ہوئی وہی شرائط یہاں پر بھی ہے ساری مالانا جیسے خرچہ دونوں پر آئے گا وہاں تھا دونوں پر خرچہ تو یہاں پر بھی خرچہ دونوں پر آئے گا بھائی وہاں مدت متعین کرنا ضروری تھا یہاں بھی مدت متعین کرنا ضروری ہے وغیرہ ساری شرائط بھائی خال ابوحی فتر امام فرماتے مساک کرنا بی جز امینت سمارتی پھلوں کے ایک جزء پر لتن یہ کیا ہے ایک جز پر کس میرا ہوگا دو سولف آپ کے ہوں گے یا نصف میرا ہوگا نصف آپ کا ہوگا بھئی مزارات جیسے امام صاحب کے جائز نہیں تھا بتلایا فتوا ان کے قول پر ہے یہاں بھی فتویٰ صاحبین کے قول پر یہ جائز ہے اجاز کرا مدتم معلوم جب دونوں ذکر کر دیں معلوم مدت کو وسما جز امینت ثمرتی مشاعن اور ذکر کر دیں پھلوں کے ایک کو مشترکہ طور پر یعنی پھل کیا ہوں گے سارے جتنی پھل حاصل ہوں گے جتنے پھل حاصل ہوں گے مثلا آدھے ایک کے آدھے دوسرے یہ جتنے پھل حاصل ہوئے سلوس ایک کا اور دو سلوس دوسرے کے وہ پہلے سے سارے میں شرکت ہونی چاہیے اگر یہ کہا کہ پھل جتنے آئے پہلے پانچ من میں الگ کر لوں گا وہ صرف میرے ہوں گے باقی میں آدھے آدھے شریک ہو جائیں گے تو جیسے مزارات وہاں باطل تھی یہاں پر مساک بھی کیا ہو جائے گا شجرتی ول کرمی ورثا اور جائز ہے مساک مولانا فن نقلی کھجور میں نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں اور درختوں میں کرم انگور کو کہتے ہیں راساکن ہے انگوروں کے اندر بھی اور سبزیوں میں بھی تمام سبزیوں میں وہ اصول اور بینگن کی جڑوں میں بازن کہتے ہیں بینگن اصول جڑیں بھائی سبزیوں میں اور بینگن کی جڑوں میں یعنی مراد تمام پھلوں کے اندر پھلوں اور سبزیوں کے اندر کیا ہے مساکات جائز ہے اچھا بھائی صاحب کتاب نے اصول جان کہا بینگن کی جڑوں میں صحیح یہ یہ کیا مانا یاد رکھو جو بینگن ہے اس کو جب کاشتی کیا اس کے پودے ہوتے ہیں بھائی درمیانے درجے کے پودے ہوتے ہیں اس کے پودے لگا دیے جاتے ہیں اس پر پھر بینگن لگتے ہیں بھائی بینگن کو اتارنے کے بعد پودوں کو نکالا نہیں جاتا در... اس کے پودے کو توڑ دیا جاتا ہے جڑ باقی رہتی ہے باقی پودے کو کیا کر دیتے ہیں اتار کر ختم کر دیا جو جس کام میں بھی آنا ہوا آ گیا لیکن جڑ ابھی بھی کیا ہے وہ تھوڑے سے تھوڑی سی سا... آ... اس کی ڈنڈی وہ جو تناسا ہے وہ بھی باقی ہے اور جڑ بھی باقی ہے باقی پودے کو اوپر سے کیا کر لیا توڑ کر اتار لیا آپ یہ اسی طرح لگا رہے گا پھر جب موسم آئے گا फिर اس کا اسی سے پھر پودا نکل آتا ہے اور پھر اس پر کیا لگتے ہیں بینگن لگتے ہیں गई سمجھ میں सूरत होती تو یہ سورت ہوتی ہے रहती وہ और फिर رہتی ہیں اور پھر ان سے بار بار پودا نکلتا ہے موسم کے اندر اور پھر اس پر ہر بار بینگن لگتے ہیں रखा تو جڑوں کو باقی رکھا جاتا ہے تو یہاں مساکات پھر کس میں ہوگی بینگن کی جڑوں میں اسی لیے بینگن کی جڑوں کے ساتھ بینگن کے ساتھ جڑوں کا لفتی کر کیا وہ اصول الباز اور بینگن کی جڑوں میں فہندہ فن ثمارتن مساکرات یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی مساکات کے لیے جب کوئی باغ وغیرہ آپ دیتے ہیں تو وہ جس کو باغ دے رہے اس کی محنت کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے بھائی کیسے اثر ظاہر ہوگا کہتے ہیں پھل ابھی پورا تیار نہ ہوا ہو اگر پھل پورا اپنے سائز کو پہنچ چکا ہے مثلا کھجور نے جتنا بننا تھا اپنے مقدار کو کیا ہو چکی ہے وہ پہنچ چکی ہے اب صرف اس میں مٹھاس آنی ہے باقی تو وہ تیار ہو چکی ہے نرم ہونا ہے تو اب مساقات جائز نہیں ہے کیونکہ جو کا محنت کار ہے اس کی محنت کا اثر اب ظاہر پھال میں کوئی زیادتی ہوئی اس کے آنے کے بعد پھال تو بن چکا تھا پورا کا پورا بن چکا تھا صرف اس میں مٹھاس آئی ہے تو زیادتی کوئی نہیں ہوئی تو پھل ذرا چھوٹا ہو تب تک دے سکتے ہو جب پورا بن جائے اس کے بعد دینا درست تو لہذا اب آپ بھائی آم کا ایک باغ ہے آپ اسے مساکات کے طور پر آخر مساکات اس میں کرتے ہیں کسی کو دیتے ہیں تو یا تو شروع سے ہی لے دو ابھی پھول بھی نہیں آئے اس پر بھائی بر وغیرہ بھی اس پر نہیں لگی اور یا اگر وہ ابھی پھل چھوٹے ہیں تب بھی دے سکتے ہو لیکن جب پھل پورا اپنے سائز کو کیا ہوا پہنچ گیا تو اب مساقات کے لیے دینا جائز نہیں کیونکہ اب محنت کرنے والے کی محنت سے پھلوں کی مقدار میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو کہتے ہیں فن نقل فی حصہ مارتن مساکاتن جب بیا کھجور کا کوئی درخت جس کے اندر پھل لگا ہوا مساکاتن بطور مساقات کے وہ سمارت تزید اور پھل جو ہے وہ ابھی بڑھتا ہے عمل کی وجہ سے یعنی ابھی اور بھی اس نے بڑھنا ہے وہ بڑھ سکتا ہے عمل کی وجہ سے اجازت اور جائز ہے وہ انکانت قد انتہت اور اگر وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے لم یا تو پھر مساکات جائز نے و اذا فسدت المساقاه فليل العامل اجر مثله اجا اخر مساقاه فاسد ہو جائے کسی شرط کی وجہ سے فليل عاملی اجر مثله تو کام کرنے والے کو اس کا اجر مسل دیا جائے گا و تبطل المساقاه بالموت اور مساقات باطل ہو جاتی ہے موت کی وجہ سے کوئی ایک بھی دونوں سے میں سے مرے گا تو مساقاه باطل تفخ بالاعذ بالاعذار كما تفخ الاجاره تو اور فسخ کیا جائے گا مساقات کو عذروں کی وجہ سے جیسے کہ فسخ کیا جاتا ہے اجارہ کو بھائی عقد اجارہ لازم ہوتا ہے لیکن اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اسے فسخ کیا جا سکتا ہے اسی طرح مساقات کو بھی کسی عذر کی وجہ سے کیا کیا جا سکتا ہے فسخ کیا جا سکتا ہے سمجھ میں تفصیل آپ کتاب الاجارہ میں پڑھ چکے ہیں کیا چیزیں اوزر ہیں اور کیا چیزیں اوزر نہیں وہ اسی طرح یہاں پر بھی غور کر لیں گے کیا چیزیں اوزر ہیں اور کیا چیزیں اوزر تو جو چیزیں اوزر ہیں ان کے اندر اس کو آقد کو فسخ کرنے کی اجازت ہوگی صاحب اوزر کو ورنہ اجازت نہیں ہوگی بھائی چلیے بس مران خاص المرام اللہ عالم حقیقت القلا